سیدنا ابو مسعود اقبا بن عمر بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ جو دل چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمبر 3483 84 اس حدیث مبارک میں تراسی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر اہم ہے کہ یہ تمام سابقہ کی تعلیمات کا جز رہا ہے جب حیا ہی نہیں تو انسان جو دل چاہے کرتا رہے اسے کوئی روک نہیں سکتا حیاء اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راقب کرتا ہے۔ برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ با حیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 35 میں ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الا اللہ یعنی توحید ہے اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے حضرت ابو حریرا ابو بکرہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عم سے روایت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان وصف سے محروم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی کسرت پر سردرش کر رہا تھا آپ نے فرمایا اسے رہنے دو کچھ نہ کہو حیا ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوبیس صحیح مسلم حدیث نمبر 36. آج بہنے, بیٹیاں بھائی مرد عورت تمام کے اندر ایک عجیب سی بے حیائی پائی جاتی ہے دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر گفتگو کرتے اللہ کا خوف کہاں چلا گیا نہ باپ کو اس کی فکر نہ بہن کو اس کی فکر تعلیم کے نام پر رشتوں کے نام پر شادی بیاہ کے نام پر ایک عجیب بے حیائی کا سلسلہ چل پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی مدح کرتے ہوئے فرمایا تعریف کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6117 میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر میں ہے حیاء مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے حیا کی اہمیت کے ذمن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4185 میں ہے بے حیائی جس میں ہو اسے مایوب بنا ڈالتی ہے اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسلمان بہنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی جب تک وہ با ہوتی ہے۔ حیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائے اور شرمگاہ وغیرہ پر قابو رکھے اسلام میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3562 صحیح مسلم حدیث نمبر 2320 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر چھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 37 میں ہے حیا خیر و برکت ہی لاتی ہے تمام احادیث سے حیا کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے جس انسان میں شرم و حیا کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اکبر آبادی فرماتے ہیں جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں فطرت کا وہ رضیل ہے دل کا کثیف ہے